قال شرمور بدع ضلال قدر قدری میرے محترم دیہی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے دنیا میں بتایا اور ساری صلاحیتیں علم کے اعتبار سے فہم کے اعتبار سے جس کو ضرورت جن چیزوں کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صلاحیتیں انسان کو دی و اللہ اخراجونی امی کم رات علم سیاح اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے و جعل السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وجال لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس نے تم کو کان دیے تم کو آنکھیں دیں اور تم کو دل دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو یہ تینوں صلاحیتیں اللہ تعالی نے انسان کو دی ہیں جو علوم کے لیے چابیاں ہیں یہ تینوں صلاحیتیں سننے کی دیکھنے کی اور سوچنے کی یہی وہ تین صلاحیتیں ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان علم حاصل کرتا ہے اور اپنے علم کو سمجھتا ہے اس علم میں غور کرتا ہے لہذا انسان کو اللہ تعالی نے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اس لیے نہیں دی ہیں کہ دنیا میں وہ آسمان و زمین دیکھ کر انہیں کی خوبصورتی میں کھو جائے دنیا میں دنیا کی زیب زینت باغوں اور پہاڑوں اور پیڑوں اور پھولوں اور پرندوں اور مچھلیوں اور سمندروں کو دیکھ کر انہی کے اندر مگن ہو جائے اللہ تعالی نے یہ سب اس لیے دیا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے بنانے والے کی طرف اس کا دھیان جائے یہ ساری چیزیں مقصود نہیں ہیں یہ ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچانے کے لیے اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو آیات کہا ہے جو بھی مخلوقات ہیں اور جو بھی احوال ہیں حالات ہیں ہونے والے انسیڈنٹس واقعات ہیں یہ سارے کے سارے واقعات آیات ہیں نشانیاں ہیں دلیلیں ہیں کس چیز کی اللہ کے وجود کی اس کے علم کی قدرت کی رحمت کی حکمت کی یہ ساری چیزیں اللہ تک پہنچانے کے لیے ہیں انہیں میں کھونے کے لیے نہیں اسی لیے اللہ تعالی قران کریم میں فرماتا ہے وامین ایتہ اللیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقھن ان کنتم ایا عبدون اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وامین ایتہ اللیل والنهار رات اور دن اور سورج اور چاند رات اور دن حالات ہیں ایک کے بعد ایک آنے والا ٹائم ہے اور واقعات ہیں اور سورج اور چاند کی مخلوقات ہیں تو اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین سورج چاند رات دن اور انسان اور اتنی ساری چیزیں اللہ نے فرمایا اللہ تس ولا ولاقمر تم سورج کو سدا مت کرو سورج کے آگے مت جھکو چاند کے آگے مت جھکو و... و... لیکن اس اللہ کے آگے جھکو جس نے ان کو پیدا کیا ہے وزد اللہ قلع کا بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے ان کن تم عیابدون اگر واقعی تم اس کے بندے ہو تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اطراف پھیلی ہوئی کائنات انسان کے اطراف پھیلی ہوئی دنیا یہ انسان کو اللہ سے توڑنے کے لیے نہیں ہے جوڑنے کے لیے ہے لیکن انسان کی نظر اگر صحیح ہو تو اللہ سے جڑتا ہے اور اگر اس کی نظر اور اس کی سوچ غلط ہو تو اللہ سے ٹوٹتا ہے یہی دنیا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف مائل کرتی ہے جب انسان ایک اچھے دل والا اچھی سوچ والا انسان آسمان کو دیکھتا ہے تو آسمان کو دیکھ کر اس کی وسعتوں کو دیکھ کر اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے وہ اللہ کتنا اونچا ہوگا جس نے اتنا اونچا آسمان بنایا زمین پر دیکھتا ہے کہ اس کے لیے کھانے کے لیے اناج ہے پھل ہے اور اس کے لیے رہنے کے لیے گھر ہے کھیتیاں ہیں اس کے لیے سب کچھ ہے زمین کے جانوروں کو دیکھتا ہے کہ انسان کے تابع ہیں کھیتی باڑی میں اس کے کام آتے ہیں سواری میں اس کے کام آتے ہیں پھر پانی میں دیکھتا ہے مچھلیاں ہیں پھر دیکھتا ہے کشتیاں اس کے اندر چل رہی ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے جا رہی ہیں پھر ہوا میں دیکھتا ہے کہ ہوائی جہاز آسمان میں چل رہے ہیں اور ایک انسان کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جا رہے ہیں پرندوں کو دیکھتا ہے کہ اوپر ہوا میں اڑ رہے ہیں ساری مخلوقات اور پھل پھول اور باغات اور ساری چیزیں جھرنے اور ندی نالے سب دیکھ کر بادل بارش ہوائیں یہ سب دیکھ کر اس کے دل میں بات پیدا ہوتی کہ وہ اللہ کتنے قدرت والا ہوگا وہ اللہ کتنی حکمت اور علم والا ہے جس نے اتنا سب کچھ بنایا ہے اور سب صحیح بنایا پھر اپنے اندر دیکھے سر سے لے کے پاؤں تک آنکھ کان ناک زبان ہاتھ پاؤں ہڈیاں جوڑ دانت زبان اور ساری چیزیں یہ ساری مخلوق جو اس کا جسم جو بنایا اللہ نے ہر ہر مخلوق کو دیکھے ہر چیز کو دیکھنے کے بعد ایک ہی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ واقعی بنانے والا بہت علم اور قدرت والا ہے حکمت والا ہے رحمت والا ہے اگر وہ رحمت والا نہیں ہوتا تو بارش کیسے برستی ہے پیاس کیسے ہماری بشتی اگر وہ علم والا نہیں ہوتا تو اتنا بڑا آسمان اور زمین کا نظام اور سورج چاند ستارے ان کے آبٹس اور ان کا پورا گیلیکسیز اور یہ اور وہ اتنا ایزی نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے ٹریفک کنٹرول کرنا مشکل ہے یہ نظام کائنات کا کنٹرول کرنا کس کے بس کی بات ہے وہ کتنا قوت والا ہوگا زبردست غلبے والا ہوگا جو اس کو کر رہا ہے اب ایک آدمی ہو گیا یہ کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر کہاں پہنچ رہا ہے اللہ تک کیوں اس لیے کہ اس کا دل صحیح ہے اس کی سوچ صحیح ہے دوسرا وہ آدمی ہے اس کے سامنے دنیا آئی کتنا اچھا گھر ہے کتنا اچھا باغ ہے اپنے لیے ایک ایسا ہونا چاہیے اسی میں کھو گیا ایسا گارڈن ہو ایسا فلیٹ ہو سونا چاندی کے اسی میں کھو گیا پیسہ دیکھ کے اسی میں کھو گیا چیزیں دیکھ کے انہی میں کھو گیا تو ایک وہ آدمی ہے جو انہی میں کھو جاتا ہے اور ایک وہ آدمی ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان میں رہ کر اللہ والا بنے یہ چیزیں اللہ کے لیے نشانی کے طور پر ہیں اللہ کی تخلیقی قدرت اس کا علم اس کی حکمت اس کی رحمت یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے ہیں لہذا ایک آدمی کو دنیا میں سب سے اہم ترین کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے ہیں وہ اللہ کو پہچانے ہیں ماں باپ اس کو بتاتے ہیں دیکھو بیٹا یہ ابو ہیں ماں بتاتی یہ دادا جان ہے یہ چچا ہے یہ خالہ ہے یہ پھوپی ہے یہ فلاں ہے یہ تمہارا بھائی یہ تمہاری بہن ہے انسان سب کی پہچان ہوتی ہے لیکن اگر واقعی جو پہچان ہونا چاہیے اصل پہچان وہی پہچان انسان کو نہیں ہو پاتی ہے اور وہ ہے اللہ کی پہچان اگر اللہ کی پہچان صحیح طور سے انسان کو ہو جائے تو سماج میں بگاڑ نہ ہو سماج کا بگاڑ ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس انسان کو ہو جائے آدمی گناہ نہیں کرے ظلم نہیں کرے اللہ کے علم اور اس کے دیکھنے اس کے خبر رکھنے اس کے سننے کا انسان کو احساس ہو جائے آدمی باطل بات اپنی زبان سے نہ نکالے کسی کے خلاف ظلم و زیادتی نہ کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انسان کو احساس ہو انسان دنیا کی مصیبتوں میں اللہ کی شکایت نہ کرے اللہ کے احسانات انسان کو اگر معلوم ہو تو انسان اللہ کی ناشکری کے بجائے شکر کرنے والا بنے گا ساری چیز اگر اینالائز آپ کریں سب کا یعنی آخری چیز یہ ہے کہ انسان کی سوچ پر ساری بات ختم ہو جاتی ہے انسان کی سوچ صحیح ہونا چاہیے اور سب سے پہلی پہچان انسان کو ہونا چاہیے اللہ کی. کیوں سب سے پہلا سوال مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی مرتا ہے قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس سے سوال پوچھتے ہیں پہلا سوال اس سے یہ ہوتا ہے مربک تیرا رب کون مر ربک پہلا سوال تیرا رب کون ہے تیرا نام کیا سرنیم بتا کیا پیشہ تھا ڈاکٹر انجینئر کیا تھا تو جاب تھا تجارت تھی انکم پیکج کتنے بچے تھے کون سے خاندان کا سید شیخ خان پٹھان کیا کچھ کون سے ملک کا رہنے والا گورا کالا امیر غریب کون اللہ کو کچھ مطلب نہیں ان اکرم کم ان بلّا اطفا کم تم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کے لائق کون ہے سب سے زیادہ تقوی والا ہے سب سے زیادہ برائیوں سے بچنے والا اللہ کو خاندان نام نصب رنگ اور اس کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم نے فرمایا به عمل لم يسرع به نصب جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا خاندان اس کا نصب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا ہے جو اپنے عمل کی وجہ سے پچھلی سیٹ پر چلا جائے وہ اپنے خاندان کی وجہ سے اگلی سیٹ پر نہیں آ سکتا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک نصب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل عمل ہے اور سارے اعمال میں سب سے بڑا عمل ایمان ہے ایمان باللہ اور اللہ پر ایمان صحیح تب ہوگا جب اللہ کو صحیح پہچانے گا اللہ کی صحیح پہچان انسان کے لیے سب سے اول فریضہ ہے سب سے پہلا فریضہ جو بندے پر آئے ہوتا ہے وہ وہی ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے مرنے کے بعد پوچھا جائے گا مر رب تیرا رب کون تو معلوم ہوا کہ انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں موت کی تیاری میں سب، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں سب سے پہلی تیاری یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے ہیں. میرا مالک کیسا ہے میرا رب کیسا ہے اس کی کیا صفات ہیں وہ کیا کرتا ہے اس کو کیا پسند ہے اس کو کیا پسند نہیں ہے وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے لوگ کیا سمجھتے اس کے بارے میں لیکن وہ کیا ہے اگر اس کی کوئی اہمیت دین میں نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کو اپنی صفات اور اپنے تعارف سے بھر نہیں دیتا آپ قرآن کا کوئی ایک صفحہ ایسا نکالیے جس پہ اللہ کے بارے میں کچھ نہ ہو قرآن میں کوئی ایک پیج ایسا نکال کے بتائی جس میں اللہ کے بارے میں کچھ نہ ہو جو کوئی ایک آیت اللہ سے جوڑنے والی نہ ہو امید کے اعتبار سے خوف کے اعتبار سے تعارف کے اعتبار سے بندے کی ذمہ داری کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے کوئی ایک آپ صفحہ نکال کے بتائی جو اللہ سے نہیں جوڑتا ہو جو اللہ کے بارے میں نہ بتاتا ہو اور سب سے بنیادی چیز یہی ہے جو انسان کی زندگی کو بدلتی ہے کہ میرے اوپر کوئی ہے جو بڑا علم والا ہے قدرت والا ہے جو رحمت والا ہے بہت حکیم ہے بہت زبردست غلبے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے ظلم نہیں کرتا ہے جس کی ساری اس کے پاس خوبیاں ہی خوبیاں ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے یہ اعتقاد ایک انسان کو کانفیڈنس دیتا ہے زندگی میں جینے کے میرا کل کیا ہوگا اس کو نہیں معلوم آدمی گھبرا جائے گا اس پر بھروسہ کیسے کرے گا اس پر توکل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو سب معلوم ہے اور وہ سب کر سکتا ہے تو اللہ پر اعتماد اللہ کے اللہ کے تعارف کے بغیر ممکن بھی ہے ایک آدمی اللہ کو پہچانتا ہی نہیں تو پھر اللہ کے اوپر اعتماد اس کی زندگی میں کہاں سے آئے گا لہذا ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے جو دنیا میں ہم پر اللہ نے آیت کی ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے بندوں کی شکایت اللہ کی طرف سے بندوں کی شکایت ہے کیا ہے وَمَا قدر اللہ حق کا قدر ہی لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی معلوم ہی ہوا کہ انسان کی معرفت ہمیشہ اللہ کی حقیقت کے مقابلے میں ناقص ہوتی ہے یہ منفی اعتبار سے بھی ہو چاہے کتنا بھی اللہ کو پہچاننے والا ہو پھر بھی ویسا نہیں پہچانے کا جیسا اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالی ہمارے گمان سے بھی اعلیٰ ہے ہماری سمجھ سے بھی اونچا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سدے میں جاتے عائشہ فرماتی کہ آپ دعا کیا کر رہے تھے لا لاسی ثنا انعلی اے م... م... م... واقعی تیری تعریف نہیں کر سکتا جیسی کرنی چاہیے انتقمہ نفس اہلہ تو ویسے ہی جیسا تو نے اپنی تعریف کی ہے تج سے اچھی تعریف کوئی نہیں کر سکتا ہم صاحب مل کے بھی تیری تعریف کریں تیری ویسی تعریف نہیں کر سکتے جیسا تو ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنے کوئی کھڑا ہو گیا اس کی جو حیثیت ہوتی اس سے زیادہ تعریف کرتا ہے یہ ایسے ہیں یہ پلا ہیں یوں ہیں تو ہیں جو بھی بولتا ہے وہ آج بھی ویسا نہیں ہوتا ہے لیکن تعریف کرنے والا اس کی اصل حیثیت سے زیادہ تعریف کرتا ہے کیوں کیونکہ کوئی انسان تعریف سے زیادہ اونچا جا نہیں سکتا لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ سب مل کے اس کی تعریف کریں سب مل کے اس کی تعریف کریں بچے نہیں ایک دم ٹاپ لیول کے انٹیلیجنٹ لوگ جو زبان کے ماہر ہیں سب مل کے اللہ کی تعریف کریں سب مل کے اللہ کی ویسی تعریف نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کی تعریف سے اونچا ہوگا اللہ اتنا اچھا ہے کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے بندوں کو اپنے بارے میں بتلایا اگر نہیں بتلاتا ہم نہیں جان سکتے تھے بہت بڑا احسان ہے نبیوں کا جنہوں نے اللہ کی طرف سے اس آئے علم کو جو اللہ کا تعارف بندوں کو کراتا ہے ہم کو پہنچایا اگر وہ نہیں بتاتے ہم کو ہم کو کیا معلوم پڑتا ہمارا مالک کیسا ہے آج بھی کئی لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں جب ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہے ہمارا بنانے والا کیا مقصد ہے زندگی کا ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو کھا پی کے مگن ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے کھانا پینا لباس گھر بار کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے ان کے نزدیک یہ جواب اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے یہ نظام چلانے والا کون ہے یہ زندگی کیوں ہے موت کیوں آتی ہے موت کے بعد کیا ہے انسان یہاں کیوں ہے کیا کر رہا ہے اس سوال کا جو جواب ہے اس کا جواب نہیں ملنے کی وجہ سے کئی لوگ اپنا ذہنی توازن کھو دیتے ہیں انسان کے اندر اس سوال کی پیاس ہے تو اللہ تعالی بندے کتنا بھی اللہ کی خوبیاں بیان کریں اچھے سے اچھا ہم بولیں اللہ اس سے اچھا ہے جتنا ایک اچھا دل سے ایک دم خوش ہو کے بولیں اس سے اچھا اللہ ہے کیوں اس لیے کہ ہماری عقل کیا ہے کم ہے اور اللہ تعالی ہماری عقل سے بھی اونچا ہے لہذا ہم کبھی بھی اللہ تعالی کا واقعی ویسی معرفت جیسی واقعی اللہ ہے نہیں ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مرنے کے بعد جب جنت میں لوگ جائیں گے جنت والے اللہ تعالیٰ خود اپنا دیدار ان کو کرائے میں ہوں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان کو کرائے گا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے تو اللہ کو پہچاننا اس علم کے ذریعے سے ممکن ہے جو نبیوں کے ذریعے سے ملتا ہے کوئی آدمی بیٹھ کے فلسفی اپنی عقل سے سوچے اللہ کے بارے میں تو یہ صحیح نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ ناقص عقل سے اللہ جو کامل ہے اس کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش ہوگی ہوا میں تیر مارنا ہوگا میں مارنا ہوگا لیکن اللہ کو پہچاننے کے لیے انبیاء کا علم ہے پہلی بات یہ ہے اللہ کو کیسے پہچانے بھائی سوچ کے کے غور کر کے خواب میں تصور میں نہیں اللہ تعالی کو پہچاننے کے لیے اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے بنیادی جو کانکریٹ نالج جس کو آپ کہیں گے وہ کون سا ہے نبیوں سے ملنے والا کائنات اللہ کا تعارف کراتی ہے لیکن آدمی مسٹیک بھی کر سکتا ہے اس کے لیکن اس تعارف کو حتمی طور پر الفاظ کی شکل میں کون بیان کرتا ہے وہ علم جو نبیوں کو اللہ تعالی دیتا ہے اسی لیے انسان کے اوپر یونیورس کا مطالعہ حجت نہیں ہے. اس کے اوپر وہ علم حجت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے مثلاً سوال کیا ہے یہاں پر اس کو غور کریں چونکہ ہمارا یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اب لمبا چلے گا اس لیے کہ بات کے سیشن میں زیادہ اچھا ہے پہلا جو سیشن ہوتا ہے وہ گلا دبا دم گھٹنے گا سیشن ہوتا ہے ایک گھنٹے میں ہم کو پوری بات مکمل کرنا ہے ایسا آپ کو سمجھے یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے یہ جو سیشن ہمارا ہے ایک بات کو ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں سوال یہ ہی ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا آسمان زمین سورج چاند تو اب ایک آدمی تک نبی کی بات نہیں پہنچی تو یہ کافی ہے کہ نہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے اور قیامت کے دن کیا وہ مجرم ہوگا یا نہیں کہ تھی اللہ کو کیوں نہیں پہچانا سارے آسمان و زمین سب تیرے بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ کے تنہیں پہچاننا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو کیا ایسا ہے یا پھر ایسا ہے کہ جب تک کہ نبی کی بات اس تک نہیں پہنچی اور نبی نے اللہ کا جو تعارف کیا ہے بوز تک نہیں پہنچا اس پر اتمام حجت نہیں ہوتا ہے دلیل اس کے اوپر پہنچی اور اس میں مطلب وہ کریمنل ثابت ہو جاتا ہے نہیں ماننے کے بعد اتمام حجت اس پہ بات پوری ہو گئی یہ کب ہوتا ہے کائنات کے مطالعے سے یا نبوی علم سے قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کیا اس میں ہم کو جواب ملتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ ایسا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا رسولین و کہ اللہ تعالی نے رسول بھیج پہلی آیت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کنہ معذبين حتى نب ایتا کہ ہم عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ ہم رسول نہیں بھیجتے ہیں کہ ہم جب تک کہ ہماری طرف سے کوئی پہنچانے والا بتانے والا سمجھانے والا حق دینے والا نہیں آتا ہے ہمارے نزدیک وہ آدمی عذاب کا حقدار نہیں ہوتا ہے معلوم یہ ہوا کہ اس آئے سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسولوں کے علم سے انسان پر اتمام حجت ہوتا ہے دوسری آئے دیکھیے مبشرین اللہ منذرین ہم نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے خبردار کرنے والے کیوں سے خود بعد رسول تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے کوئی دلیل باقی نہ رہے یعنی رسول جب آ جائیں حق پہنچا دیں لوگوں کے پاس تو ایکسکیوز نہیں رہے گا اللہ کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی بتانے والا آیا نہیں ہم کو نہیں معلوم لوگ نہیں بول سکتے کیوں رسول آ گئے حق پہنچا دیا تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کا ایکسکیوز ختم کیسے ہوتا ہے ہم کو نہیں معلوم یونیورس میں غور کر کے یا پھر رسولوں کی طرف سے آئے ہوئے علم جواب یہی ہے کہ رسولوں کا علم ہی دلیل ہے یہ ایڈیشنل ہے آسمان و زمین اللہ کا تعارف کراتے ہیں حتمی طور پر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ رسول کی دعوت میں وہ غور نہ کرے رسول کی باتیں وہ سنے نہیں تب تک کہ یہ چیز بھی اس کو کہیں پہنچاتی نہیں ہے یہ ایڈیشنل چیز ہے کیوں اسی لیے آپ دیکھیں گے کتنے سائنسداں ہیں سورج چاند آسمان زمین دیکھے یہاں رک گئے ادھر اس سے آگے گئے نہیں تو کائنات میں حتمی طور پر انسان کو اللہ تک نہیں لے جاتا ہے جب تک کہ نبوی علم اس کے پاس نہ ہو جب تک کہ اللہ کے رسول اس تک جو علم پہنچاتے ہیں اس کی روشنی میں وہ نہ سوچے اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کو تفکر پر مقدم کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا يذكرون اللہ اب آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں کتنا پرفیکٹلی اس کو بنایا گیا ہے ان کی بناوٹ میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں نشانیاں ہیں، سائنس کس کے لیے الباب عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کون ہیں وہ عقلمند لوگ دو کام ان کے بتائے اللہ کر جنوبی جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی بناوٹ میں اور نتیجے میں ان کی زبان سے نکلتا ہے اور اب بنا فلکتا ہدا با پے ہمارے رب اس کو تو نے بے وجہ پیدا نہیں کیا ہے یہ اتنا سب پرفیکٹلی بنا ہے میننگ لیس نہیں ہو سکتا ہے یہ یوں ہی بنایا کوئی میننگ نہیں کوئی مقصد نہیں کچھ نہیں یوں ہی اٹھ پٹانگ ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ کوڑا کچرے کی طرح نہیں ہے جو یوں ہی بکھیر دیا گیا ہو کائنات کے اندر یہ سجایا ہوا ہے یہ سجایا ہوا ہے ایسے ہی تو نے اس کو پیدا نہیں کیا بے مقصد کوئی بنانے والا ایسے کچھ بناتا نہیں اتنا بیوٹیفل اتنا عظیم شان کارخانہ یوں ہی بن جائے نہیں ہوتا ایسا ربنا ما بنا ماں کا اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل نہیں بنایا یوں ہی نہیں بنایا بے مقصد نہیں بنایا فالتو نہیں بنایا سبھانک تو پاک ہے اس سے کہ تو ایسا کچھ کرے بے مقصد چیزوں کو بنائے فقیر اے ناپ قیامت کے دن ہم کو عذاب سے بچا لے یہاں دیکھیے ٹرانزیشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ اللہ تعالی فرمار عقل مندوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے آسمان زمین میں غور کر کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل مندی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اللہ نے عقل مند کس کو قرار دیا ہے صرف سائنس کا علم رکھنے والا سائنس کائر رکھنے والا مخلوق پر جا کے اٹک گیا رک گیا ہو. اس سے آگے نہیں گیا ہو. وہ کریشن میں پھنس گیا وہ کریٹر تک نہیں گیا اس لیے بہت سارے لوگ جو سائنس کے میدان میں ایتھیزم تک جاتے ہیں بے وقوفی ایتھیزم یا جس کو آپ کہیں الاحاد یا لامذبی جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی ریلیجن نہیں میں گاڈ کو نہیں مانتا گاڈ تھوڑی ہے سب اپنے آپ بن گیا ہو اپنے آپ بن گیا بٹن دبایا اور بن گیا بنانے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے کوئی آدمی کچھ دے دے اس کو یہ لے موبائل سیمسنگ کا لے آپ آئی فون لے آئی فون سیون لے بھائی کیا آپ بنا ہے نا زبردست ہاں اپنے بنتا ہے کون سی کمپنی ہے کوئی کمپنی اپنے آپ بنتا ہے کیا بات کر رہا ہے اتنا زبردست موبائل ہے اپنے آپ کیسے بن سکتا ہے ہاں کال بھی اپنے آپ آتا ہے اس میں کوئی کال نہیں ہے اپنے آپ آتا ہے کال بات بھی اپنے آپ ہوتی ہے اس میں سب ہوتا ہے سب اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا ہے کائنات کا خالق کوئی ہے جو بنانے والا ہے تو پہلے کیا کہہ رہا آپ دیکھیے ترتیب دیکھیے مندوں کے لیے نشانی ہے مند وہ نہیں جو صرف کریشن میں کھو جائے کیا زبردستی ہے کیا زبردستی ہے کیا زبردستی ہے گیا کام صحیح ہے یہ ان میں کھو گیا یہ کریشن میں کھو گیا اکلم مند یہ ہے جو کریشن سے آگے جائے ایک سٹاپ اور ہے وہ مین سٹاپ ہے ایک سٹیشن اور آگے کا ہے تو بیچ میں رک مت جا اصل میں اصل منزل آگے ایک سٹیشن ایک اسٹاپ آگے ہے وہ کیا ہے مخلوق سے بڑھ کے تو خالق تک پہنچ یہ تو ذریعہ ہے تو اس کو بتائے گا کیا زبردست ہے بنانے والا چیز اتنی زبردست تو بنانے والا کیسا ہوگا معمولی انسان آپ دنیا سے دیکھیے گھر پہ جب آپ جاتے ہیں کیجیے مت ایسا بی بہت اچھا کچھ کھانا بنا کے آپ کے سامنے لا کے رکھیے اور آپ بولو کیا زبردست بنا اپنے آپ نا اگلے دن زہر ڈال کے دے گی آپ اتنا اچھا بنا اس کو دیکھ کے جب آدمی اس کی تعریف کرتا ہے تو اپنے آپ اس میں تعریف ہوتی ہے بنانے والی کی کہ ایک انسان یہ نہیں بولتا ہے اپنے آپ بنائیں نہیں ایک معمولی کھانا بغیر کسی کے بنانے نہیں بنتا چھوٹے سے کچن میں اتنی چھوٹی ہانڈی اس کے اندر بنا ہے کچھ دھا کے رکھ کر کسی پلیٹ میں غریب وہ اپنے آپ نہیں بنتا ہے اتنی بڑی یونیورس اپنے آپ بنتی ہے پاگل ہو گیا ہے اسی لیے کن کو عقلم کہا جو مخلوق کو دیکھ کے خالق کی عظمت کو پاتے ہیں جو مخلوق کے پرفیکشن کو دیکھ کر خالق کے پرفیکشن کو جانتے ہیں دیکھیے الفاظ اتنی زبردست آئے تھے یہ اور قرآن پورا کا پورا زبردست ہے وہ مخلوقات میں دیکھ رہا ہے اللہ دبینہ یتفکرون فیقلاتی وب آسمان اور زمین میں غور و فکر کرتے ہیں کیسا کریشن ہے کیا بنا ہوا ہے تو ان کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی پرفیکٹلی بنا ہوا ہے لیکن کریشن کے پرفیکشن کو دیکھ کر وہ کریٹر کے پرفیکشن تک جاتے ہیں. اس لیے جملہ کیا نکلا آخری جو شروعات ہوئی اور اب بنا پہلے تو رب کو پہچانا کہ یہ ایسا نہیں بنا اس کا کوئی مالک ہے کوئی مالک اس کا ہے پہلا جملہ کیا نکلتا ہے زبان سے کیا اللہ نے اللہدین ادر قیام کروں فیصل خلق السماوات والارض ربنا اے ہمارے رب تو پہچان سوال کیا ہے قبر؟, قبر میں کیا سوال ہونے والا ہے پہلا کوشچن کیا انٹرویو پہلا اپنا ہونے والا ہے کیا ہے سوال پہلا ربک تیرا رب کون تو میں وہاں پہ گھما کے لا رہا ہوں آپ کو رب کون تیرا رب کو پہچاننا ہے سب کے ذریعے سے رب کو پہچاننا ہے سب میں کھو کے رب کو بھول گیا گیا آسمان زمین میں غور کرتا ہے اور پہنچتا ہے کہ سچ رب تک ربنا اے ہمارے رب اور دوسری چیز ما باطلا تو نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا سبانک سانک تو پاک ہے دیکھیے مخلوق کے کمال کو دیکھا اور مخلوق میں نہیں کھویا اور کس تک پہنچا اللہ تک اللہ کو رب اپنا مانا اور اللہ کو رب مانتے ہوئے کیا زبان سے نکل رہا ہے سبحانک سبحانک کا مطلب کیا ہے سبحانک کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے تو تمام کمیوں سے برائیوں سے پاک ہے تو ساری کائنات کو جب دیکھتا ہے کہ کتنی پرفیکٹلی بنی ہوئی ہے تو اس کے ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے کہ میرا بنانے والا اس سے پرفیکٹ ہے وہ پرفیکٹ ہے اس لیے تو یہ پرفیکٹ بنا ہوا ہے سبھانک وہ کسی کوئی عیب نہیں ہے تیرے اندر لیکن پھر اس کے بعد اس کے دل میں بات آتی ہے لیکن میں پرفیکٹ نہیں ہوں میرے اندر کتنی کمیاں ہیں میرا رب ہے وہ حکم دیتا ہے لیکن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں اور غلطی کی سزا ہوتی ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے ہر آدمی جانتا ہے لیکن میں اپنی اصلاح نہیں کر پاؤں گا کتنا بھی کوشش کروں اس کا حکم پورا کرنے کی کہیں نہ کہیں میرا پاؤں پھسلتا ہے اس لیے کہ میں کچا ہوں تو میرے پاس ایک ہی رستہ ہے فَقِنَا عَذَابَ اے فقینہ ادابے مجھ کو بچا جہنم کے عذاب سے آپ دیکھیں ان آیات میں یعنی مومن کی سائیکولوجی کیا ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی مخلوقات کو دیکھتا ہے اور ان کے کمال سے اللہ کے کمال کا احساس ہوتا ہے اللہ کے کمرے مقصدیت کا احساس اپنے نفس کی طرف نگاہ جاتی ہے اور اپنے نفس کے تدارک کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا ہے تیرے بچا ہے میں نہیں بچ سکتا میرے اندر وہ کمال نہیں ہے میرے اندر کمال نہیں ہے کہ جیسی تیری کریشن پرفیکٹ ہے ویسا میں دینی تبار سے تیرے حکموں کے پورا کرنے میں پرفیکٹ بن سکوں نہیں میں کچا ہوں تم معاف نہیں کرے گا تو میرا بیڑ پار, بیڑا پار نہیں ہوگا فکین آگا بننا اے اللہ تو بچا مجھ کو جہنم سے میرا تو حال ایسا ہے کہ میرے آمار کو اگر دیکھا جائے تو میں تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا میں کچا ہوں میں برا ہوں تو پرفیکٹ ہے میں نہیں تیرے بچائے اگر میں بچ سکتا نہیں تو ڈائریکٹلی کیا تو بچا الہ مجھ کو بچا دیکھیں کیا ایسے ہیں اور اس میں آدمی مزید اگر غور کرے اور بہت کچھ اس کے اندر ہے تو اللہ تعالی کو پہچاننا ہے مخلوقات جتنی بھی ہیں یہ مخلوقات اللہ سے دور کرنے کے لیے نہیں ہیں یہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے لیکن بدقسمتی سے انسان ان مخلوقات میں جب کھو کے رہ جاتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے مقصود یہ ہے کہ ان مخلوقات سے عبرت لے کر واقعات سے عبرت لے کر مخلوقات میں غور کر کے ایک انسان اللہ کو پائے اور مومن میں اور سائنسداں میں یہ بین فرق ہوتا ہے مومن میں اور سائنٹسٹ میں کیا ہوتا ہے کلیئر فرق یہ ہوتا ہے سائنسداں چیزوں میں اتنا غور کرتا ہے کہ ان میں کھو جاتا ہے مومن چیزوں میں غور کرتا ہے اللہ تک پہنچتا ہے سائنسداں کیا ہو رہا کیسا ہو رہا بتاتا مومن کیوں ہو رہا بتاتا رب ما کا لگتا ہے آپ اس عنایتوں پہ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں کہہ رہا ہوں ان آیتوں کو میں کیوں پڑھ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے گھر سے باہر نکلے لمبی روایت ہے اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیتیں پڑھی پھر آئے وضو کیا نماز پڑھی پھر آئے دیکھا پھر آیتیں پڑھی پھر اس طرح سے کیا اور آپ نے کہا کہ ناکام و نامراد ہو گیا وہ جس نے یہ آیتیں سنی اور اللہ کی جو مخلوقات ہیں اس میں غور نہیں کیا اور ان میں غور نہیں کیا انہیں یعنی ناکامی اس انسان کے لیے جو غور و فکر نہ کرے یہ جو آیتیں ہیں یہ بتلا رہی ہے کہ بندہ آیتوں میں غور کرتا ہے مخلوقات میں غور کر کے زندگی کی مقصدیت کو سمجھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مقصد زندگی کا ہے مومن جواب کیا دیتا ہے کیوں ہو رہا معلوم اس لیے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ انسان یہاں عمل کرے مرنے کے بعد اس کا بدلہ ہے سائنس دا پوچھو اس کو بھائی یہ سب سب بنا ہے کیسا بنا یہ بگ بینگ ہوا وہ اسٹرنگ تھیئری ہے اور یونگ تھیئری ہے جو بھی ہے ایسا ہے اس لیے ایسا بن ہے صحیح ہے لیکن کیوں ایسا کیوں مطلب پانی سے پیار گھستی ہے نا ہاں انسان کو پسینہ کیوں آتا ہے گرمی ہوتی اس لیے لیکن ایسا کیوں ہے ہای چلتی انسان کے نزدیک آکسیجن ایوری ویئر اویلیبل ہے نا ہاں ایسا کیوں ایسا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ایسا کیوں کہ کی ہم کو ہوا کی ضرورت ہے اور ہوا ہمارے قریب ہم کو پیاس لگتی ہے اور 71 فیصد پانی ہم کو علاقے ایسے جہاں پہ ندیاں نہیں لیکن وہاں ہوتی بارش پانی تجھ تک آئے گا تو پانی تک نہیں آ سکتا پانی تو تک آئے گا بارش ہوتی وہاں پہ ایسا کیوں بھوک لگتی ہے کھانا ہے پھل ہے یہ سب ہے کیوں بچپن میں انسان کو دودھ ہوتا ہے بچہ دودھ پیتا ہے اس وقت دانت نہیں جب کھانے کے لیے پیٹ بنتا ہے تو پھر دانت آتے کیوں ایسا کیوں یہ بولنا بند کرو بندر سے انسان بنا یہ بےکوف باتیں ختم کرو ایسا نہیں ہے انسان پہلا انسان اللہ نے بنایا کوئی دلیل نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے بڑے بڑے بٹھا کے پوچھے ان کو اس کو پروو کر سکتے کہ بولے نہیں یہ ہائپوتھس ہے ہائپوتھس سے ہم کو عقیدہ خراب کر رہے ہیں آپ لوگ کیا بیسس پہ بول رہے آپ کو یہ دیکھا ایک اسپیشیز دیکھیے اب یہ چونکہ اس میں نکل گیا بتا رہا ہوں اڈاپٹیشن الگ ہے اور ایولیوشن الگ ہے اڈاپٹیشن الگ ہے اڈاپٹیشن کیا ہے انسان یا مخلوق اپنے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اسی لیے باکسز کی ہڈیاں جو ہیں الگ ہو جاتی ہیں جب آدمی بہت کرتا ہے یہ ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں یا ایک کام آدمی رائٹ ہینڈ سے بہت زیادہ کرتا ہے اس کا رائٹ right ہینڈ اس کے حساب سے اڈاپٹ ہو جاتا ہے اس کے حساب سے وہ موافقت اس کی ہو جاتی ہے دوسرا ہاتھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس ہاتھ سے زیادہ کام کیا اس نے تو جسم انسان کا ریسپونڈ کرتا ہے لیکن بندر کا انسان بننا کہاں سے لائے بھائی آج بنا کے بتاؤ ایک کام کرو کتنے سال لگتے اس کو اڈیپٹیشن نہیں نا ریولیوشن ہے بندر کا بنا کے بتاؤ کوئی ایسا بندر تھا جو بنے, بنے, کتنے سال میں بنے گا کیسا بنے گا بھائی اس کی عمر ہے اتنی یعنی بندر سے اچانک انسان کیسے ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے ہوتے انسان بنا کون بولا آپ کو دیکھے آپ نہیں ہڈیاں ہڈیوں مل کے آپ بول رہے وہ الگ الگ دور کی بھی تو ہو سکتی ہیں وہ الگ الگ مخلوقات ہو سکتی ہیں آپ اس کو زبردستی جوڑ کے چین کیسا بنائے چین کیسا بنائیں آپ چین بنانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو انسان کا خالق اللہ ہے اللہ نے کائنات کو بنایا اس کو عقل دی اس کو سمجھ دی ہاں انسان الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ہیں وہ اب کوئی بولے پہلے انسان نہ کالا ہوا کرتا تھا پھر گورا ہوا کیوں دیکھو افریقہ میں کالے لوگ ہیں اور فلاں امریکہ میں گورے لوگ ہیں تو ان میں سے یہ پیدا ہوئی کوئی تھیئ بنا سکتا ہے ایسا بیچ کے گرے لوگوں کو پکڑ کے انڈیا کے لے جائے ایک دم کالے پھر ایک دم گورے یہ بیچ کے گرے کلر کے جو بھی کلر ہو اس کلر کے لوگ ہیں اب کیا ہے اس کو ٹرانزیکشن بتا سکتا ہے ایسا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے زبردستی کچھ بھی بنا چلے گا نہیں تینوں ایک ٹائم میں پیدا ہو رہے ہیں تینوں ایک ساتھ ہے دنیا میں ادھر گورا ہے ادھر کا تیسرے دو تیسرا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا لیکن اب آپ بیٹھ کے اس کی چین بنائے ایسا کیوں ہوا ہوگا کہ ہے ایسا کیوں ہوا ہوگا یاد میں ایک آدمی لنگڑا ہے اور دوسرا پاؤں والا پہلے ایک پاؤں والا ہوا کرتا تھا پاؤں والے ایسا آپ بنا سکتے بے وقوف کہ بعض اوقات چشمے والے پین والے اور بڑی بڑی ڈگری والے جب کچھ لکھتے ہیں لوگ بلتے ہیں، لکھ رہے کچھ تو ہوگا لوگ کیا کرتے ہیں اس کا جو روب ہوتا ہے ایک بے وقف اور جھوٹ اور अगर एक बहुत पढ़ा लिखा बहुत बड़े औहदे वाला और बहुत रिसर्च करने वाला बोले बात लोगों को आसन्न हो जाती है हालांकि कितनी थियरीज ऐसी बोले हैं लोग पढ़े लिखे लोग न्यूटन की थियोरी आप देखिए लाइट की थियरी न्यूटन की या दूसरी थियोरी क्या क्या थी ईथर और ये वो उल्टी अल्लम आज वो सब आउटडेटेड हो गया पढ़े लिखे थे या बचपन में लिखे थे उन्होंने لکھ کے لکھا تھا لیکن آج اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایون آج آئنسٹائن کا جو فارمولا ہے اس کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں آج کئی چیزیں چیلنج ہو رہی ہیں بھائی کئی تھیریز بگ ڈائن کی تھی اس کے پہلے کچھ تھا آج تیسری تیسری تھیری بتا رہے ہیں لوگ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ سائنسداں جو ہوتا ہے وہ طالب علم ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے نبی جو ہوتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے سائنسداں اسٹوڈنٹ ہے طالب علم ہے نبی استاد ہے معلم ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ ایک تو معلم مجھ کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے وہ ٹیچر ہے سائنسداں کو اس کے پاس جواب نہیں ہے کیوں ایسا ہو پوری کائنات میں انسان ایسا ہی کیوں ہیں دو ہی آکے کیوں ہیں بیلنس کرنے کے لیے دو ہی کام کیوں ہے دل دو کیوں نہیں پھیپڑے دو کیوں اور پھیپڑے اور دل کو سنبھالنے کے لیے ریب کیج کیوں ہیں نازک ہے نا بہت اس کے لیے پھر سیکیورٹی پریزن کیوں ہیں اس کے لیے ریب کیج کیوں ہیں اور کھوپڑی دماغ سنبھالنے کے لیے بھائی ہونا چاہیے ضروری ہے گر گیا تو سر کا کیا ہوتا ہے تو کھوپڑی کیسی ہے مضبوط ہے ایک دم کس کو سنبھالنے کے لیے دماغ کو سنبھالنے کے لیے لیکن کھوپڑی پھولتی سر بڑا چھوٹا ہوتا ہے सांस ले रहा भाई दिमाग सांस नहीं देता है तो खोपड़ी छोटी बड़ी होती नहीं देखेंगे बच्चे भाग जाएंगे कोई बच्चा रात में सर बड़ा छोटा होगा आपका क्या होगा खोपड़ी सेम है फिक्स है और एकदम ज्यादा मजबूत है लेकिन जो आदमी की पसलियां हैं वैसी है नहीं पसलियां कैसी है कुछ अचानक हो जाए भाग रहा है सांस ले रहा है अब दब रहा है नहीं पसलियों में क्या हो रहा है पस्तियां एक्सपायर भी होती है پیٹ کو ایسا ٹینشن نہیں ہے ورنہ آپریشن کیسے کرتے ہیں. بچہ پیدا ہونے والا عورت کا, ہے. عورت کا بچہ ہے یہاں پہ ہوگا اب ایسے ہی ہوتا है کھوپڑی کی طرح تو مشکل ہو جاتا ہے پیٹ پھولتا ہے عورت کا. تو یہاں, یہاں فلیکسیبلٹی ہے ہڈیاں جوڑ انگلیاں آگے کیوں ناک آگے کیوں منہ آگے کیوں تینوں ایک ساتھ الگ अलग بھی نہیں یہاں ناک یہاں یہاں مو تو کھانا اچھا ہے کہ نہیں صاف ستھرا ہاں اسمیل نہیں آ رہا ہے ہاں دیکھ لو بھائی اچھا ہے کہ نہیں ہاں چلو کہا کبھی سوچتے ہیں ہم لوگ نہیں چیزوں کا ایسے ہونا اس کا استعجاب ختم کر دیتا ہے ہم چونکہ ایسی دیکھتے آئے ہیں چیزوں کو اس لیے اس سے ہٹ کے ہم نہیں سوچ پاتے ہیں اس لیے اس کا ونڈر جو اس کو کہتے ہیں ہم جو اس کا تعجب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ریپوٹیشن تعجب کو ختم کر دیتا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن ہم یہ ایسا نہیں ہوتا تو سب سمجھ میں آتا ارے کتنا صحیح نہیں سب سمجھ میں آتا ہے یہ کتنا صحیح ہے جب ہم سوچتے کہ ایسا نہیں ہوتا تو کیسا ہوتا ہے کسی انسان کو بتایا جائے تو بنا کیسا بناتا انسان کو بنا پائے گا کچھ کا کچھ کرے گا ایک روبوٹ ابھی بنا ہے اور وہ روبوٹ کیا کرتا ہے بہت بڑا کام کرتا ہے وہ سیڑیاں چڑھتا ہے سیڑھیاں ہمارے بچے چڑھتے ہیں بھائی اتنا محنت کر کے اتنا ایڈوانسمنٹ سائنس کا ہو کہ سب کر کے اتنے خوش ہوئے وہ لوگ ہمارا روبوٹ سیڑیاں چڑھ رہا ہے اس سے ہمارا گڈو سیڑیاں چڑھ رہا ہے اتنے ایکسپرٹ سائنٹسٹ نے مل کے ایک روبوٹ بنایا اور روبوٹ کیا کر رہا جو بہت آدمی ریٹائر ہو گیا ایک دم اس کو کچھ نہیں آتا ایک دم لاٹھی لے کے چل رہا ہے اس کی جان نہیں اس کے اندر ایسا آدمی جو سیڑھیاں سیڑیاں چڑھتا ہے اس کو دوڑنے بولو نہیں دوڑ سکتا سیڑھی پہ آدمی پچاس بار دن میں جاتا ہے پچاس بار آتا ہے کتنی مطلب کیسا ہے اللہ نے کیسا بنایا انسان کو تو خالد سائنٹا کیا کرتا ہے مخلوق میں پھنس جاتا ہے مومن ایک اسٹیپ آگے بڑھتا ہے اسی لیے مومن کامل ہوتا ہے مومن کی عقل کامل ہوتی ہے حلی طویل عما و کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں حلی طویل لدین و لا اللہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں آدمی کو سب چیزوں کی ڈیٹیل معلوم ہو لیکن پرپز معلوم نہیں مثال کے طور پر ایک آدمی مثال کے طور پر آپ سمجھیے اس کو ایک آدمی بتایا یہ جو میڈیسن ہے اس میں اتنا سلفر ہے اس میں اتنا یہ ہے اس میں کیلشیم اتنا ہے اس میں یہ ایسا ہے تو بولے یہ کا پیشنٹ کیا پوچھ رہا آپ نے انگریڈینٹس تو بتا دیے اس کے لیکن یہ دوا کون سی بیماری کی ہے بولو <laughs> آدمی کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر <laughs> تو آدمی کیا بولے گا انگریڈینٹس تم کو معلوم ہے کا نہیں معلوما تم کو تو فائدہ کیا ہوا اس معلومات کا فائدہ کیا ہوا کائنات हुआ انگریڈینٹ سب معلوم لا سارے معلوم انسان کے اندر پوٹاشیم کیلشیم کیا کیا ہے سب معلوم پر کائ کو بنا یہ اس کے انگریڈینٹس پورے معلوم ہیں کچھ سالوں پہلے ایک سائنسداں نے انسان کے جسم میں کیلشیم کاربن یہ وہ جتنا ہوتا ہے اس کا ٹوٹل لگایا مارکیٹ میں کیا بھاؤ سے ملتا ہی ہے اس نے بتایا مشکل سے ایک دو ڈالر کے اندر یہ آ جائے گا کیا مٹیریل باڈی کا لیکن یہ جو انگریڈینٹس ہیں اس سے اتنا کامل اور اتنا اعلیٰ انسان اللہ تعالی نے بنایا اس کا پرپس کیا ہے کوئی آدمی کہ یہ کہ مائک کیوں ہے اس لیے کہ آواز لے گا اس کو ریکارڈ کرے گا یہ کیا ہے ایمپلیفائر کیوں ہے ایمپلیفائر کرے گا پنکھا ہوا دے گا انسان کیوں ہے دنیا میں یہ تھوڑا بڑا سوال ہے یہ ہم کو نہیں معلوم سائنسدان بتا سکتا ہے آپ پوچھو کسی سائنسدان آپ اس کے لیبورٹری میں جاؤ آپ اس سے پوچھو یہ کیا کے لیے بولے یہ, یہ خون ٹیسٹ کرنے کے لیے خون ٹیسٹ کر کے یہ کرتے ہیں یہ کا کے لیے ہے یہ اس کے لیے ہے یہ کیا ہے مائکروسکوپ ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ اس سے بڑا ہوتا ہے کوئی چیز چھوٹی یہ بڑی دکھتی ہے یہ کیا ہے اے سی ہے یہ کیا ہے پلان چیز ہے ہر چیز کیوں بنی اس کا کیا مقصد ہے سائنس آپ کو بتائے گا انسان کیوں بنا ہے یہ کائنات کیوں بنی ہے آسمان کیوں بنے زمین کیوں بنے پرپز بتا سکتا ہے وہ ملا مہیت نہ کیا بولے گا آئرن مجھے نہیں معلوم کیا معلوم پھر سب معلوم ہو کہ تیرے کو کیا معلوم ہے اصل تو سوال یہی تھا اصل تو سوال یہ تھا کہ کی کیوں ہم لوگ یہاں پہ کیوں ہیں؟ ہم کو تھوڑی سائنٹسٹ بننا ہے ہم لوگ یہاں کیوں آئے تو بتا نہیں معلوم کیا فائدہ تیرے کا میتھمیٹیشین ہے یا کوئی دوسرا ہے سب ہے پوچھو ٹو پلس ٹو ٹو فائیو جو بھی بول رہا ہو کیا ٹھیک ہے بھائی کیوں اتنی دنوں سے دنیا بنی ہے اتنی یونیورس اتنے بلین ٹریلین جو بھی ہے آ بابا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوں بنی میرے کو وہ بھی نہیں مال کیا فائدہ ایک ہی شخص جواب دیتا ہے اس کا کون دیتا ہے وہ نبی نبی بتاتے ہیں کائنا کیوں بنی ہے اصل سوال تو کیوں بنا تیری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ ہم کو کون بتاتا ہے نبی تو میں نے جو آیت بیان کی تھی آپ کو پھر سے عام جاتے ہیں رسول و بعد رسول ہم نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے خبردار کرنے والے اس لیے بھیجے تاکہ رسولوں کے آجانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی ایکسکیوز کوئی عذر باقی نہ رہے تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ کے رسول جب آ کے حق بتاتے ہیں وہ دلیل ہوتا ہے اس کی بنیاد پر انسان اپنی زندگی کے فیصلے کریں اس کی بنیاد پر اللہ کو پہچانتا ہے اپنی اصل سے آدمی نہیں پہچان سکتا ہے بعض آئے ہیں اور کریم میں ایسی جس سے بعضوں کو شبہ ہوتا ہے جیسے فل آپ انپسا ہم ان قریب ان کو نشانی اپنی دکھائیں گی نا فل آپاپ آسمانوں میں وہ فی ان کی اپنی ذات میں یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کیا حق ہے تو بعض لوگوں نے ان آیتوں کو پیش کر کے کہا دیکھو جس تک نبی کی دعوت نہ پہنچے اس کو اللہ نے عقل تو دی ہے اور آسمان اور زمین کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے ذریعے سے آدمی حق کو پہچانے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی آیتیں دکھائیں گے آسمان میں ان کی اپنی ذات میں یہاں تک کہ ان پر کیا ہو جائے گا واضح ہو جائے گا تو کہا کہ نبی نہ بھی آئے تب بھی آدمی کی انٹیلیجنس اس کے خلاف حجت ہے غلط کیوں اس لیے کہ آیت میں بتلا جا رہا ہے حت تا یا الحق یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے کیا وہ حق جو نبی لے کر آئے تو یہ جو کائنات ہے یہ اس حق کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ ہاں یہ جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ پہنچا ہی نہیں تو معلوم کیسے پڑے گا کیا حق ہے سمجھنے آ رہی بات کہ ایک انسان مثلا دنیا میں آپ کا آسان مثال سے سمجھاتا ہوں ایک آدمی کچھ بات بول رہا ہے ایسا نہیں ایسا ہے اب اس آدمی کی بات لوگ نہیں مانتے ٹھیک ہے اب کچھ ایسا واقعہ آسمان اور زمین میں خبر دے رہا تھا ایسا ہونے والا ہے اب ایسا ہوا تو لوگوں نے کہا دیکھو برابر ہوا وہ برابر بول رہا تھا اب کیا ہوا اس کی بات کی تصدیق کائنات کر دی ہے تو بات کی اصل بات تو ہے نا وہاں پہ تو یہاں پر اس آیت میں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کائنات ہی بتا دے گی کہ حق کیا ہے نماز کیسا پڑھنے کا روزہ کیسا رکھنے کا ہے نہیں کائنات بتا دے گی اللہ کیسا ہے نہیں نبی کی تعلیمات حق ہیں یا نہیں کائنات بتائے گی تم کو ابھی نہیں مان رہے نا تم لوگ ہے ذرا ایسا وقت آئے گا آسمان و زمین میں ایسے واقعات ہوں گے ایسی دریافتیں ہوں گی ایسی چیزیں سی... سی... سیاسی اعتبار سے کائنات کے اعتبار سے ایسی چیزیں تمہارے پاس واقع ہوں گی ان سے تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو ہمارا نبی بتا رہا ہے یہ جو قرآن ہے انہو الحق یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے تو کائنات تصدیق کرتی ہے نبوی علم کی وہ خود دلیل نہیں ہے سمجھ میں آ رہی بات کائنات تصدیق کرتی ہے آتھیفائی کرتی ہے آتینٹیکیٹ کرتی ہے اس علم کو جو نبوی علم ہے وہ خود دلیل اور حجت نہیں ہے اسی لیے ایک انسان کائنات کو دیکھ کے نہیں پہچان سکتا ہے کہ اللہ کی کیا کیا صفات ہیں کچھ صفات سمجھ سکتا ہے ساری نہیں جب تک کہ نبو علم اس کے پاس نہ آئے کہ اللہ تعالی کیسا ہے اللہ کو کیا پسند ہے کائنات بتاتی ہے کائنات بتا سکتی ہے اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں نہیں کائنات نہیں بتا سکتی ہے تو یہ نبی بتاتے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کیا پسند کرتا ہے کیا نہیں پسند کرتا ہے لہذا خلاص کلام یہ کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہلی بات تو ہم نے سمجھی کہ سب سے پہلا سوال ہمارا ہونے والا ہے تیرا رب اس کی تیاری ضروری ہے اس کے لیے اللہ کو پہچاننا اپنے رب کو پہچاننا ضروری ہے یہ ہمارا اوورین فریضہ ہے اور اللہ کو پہچاننے کے لیے عقل اور فلسفی فلسوفیکل ڈیبیٹ وہ عقل بنیاد اس کے لیے نہیں ہے کائنات کا مشاہدہ یہ بھی بنیاد نہیں ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کو جاننے کے لیے اصل بنیاد کیا ہے وہ علم جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جب ناظر کی تو کیا کہا ایک اے نبی پڑ اے نبی پڑھیے اے قر بسم رب کلبی خلق اس ذات کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا علق سے جمی و خون سے اے قر پڑھیے اور رب کل اکرم آپ کا رب بڑا کریم ہے الدی اللہ بال قلم جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا جس نے قلم کے ذریعے سے علم کی تعلیم لوگوں کو دیم انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا معلوم ہوا کیا نہیں جانتا تھا اللہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند اور اس کے احکام کے بارے میں نہیں جانتا تھا اس کی منزل کیا ہے نہیں جانتا تھا اللہ نے بتلا ہے پوری کائنات مل کے انسان کو بتا سکتی جنت ہے کہ نہیں نہیں بتا سکتی جانم؟ نہیں. نہیں بتا سکتی یہ علم ہے جب یہ ہے تو اس سے لیے مصنوع کا ہے اس لیے دو چیزیں اللہ نے دی ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ اس نے کیا بنایا تمہارے لیے سمجھیے اس کو وَجَعَلَ لَكُم السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ <وَالْأَفْئِدَة> اس نے تم کو کان بنائے آنکھیں بنائی اور دل بنایا معلوم ہوا کہ وہ علم جو سمائی ہے جو سننے والا ہے وہ ہمیشہ مشاہدے والے علم پر مقدم رہے گا ہمارے ذاتی تجربے پر وہ علم جو نبی سے سننے والا سمعی جس کو آپ کہیں گے وہ علم ہے وہ مقدم رہے گا اور اب بنا ان آمنوا بربكم اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والا پکارتا تھا اپنے رب پہ ایمان لے آؤ ہم ایمان لے آئے تو ہم نے کیا کیا ہم نے سنا نبی کی بات کو اور ہم نے ایمان ہم لے آئے ہمارا مشاہدہ اس کی تصدیق کرے گا محض مشاہدہ ہماری دلیل نہیں ہے تو آیات جو ہیں یہ مشاہدہ آدمی کرے گا افلائے کئی فقول قبض کیا تم نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا یہ مشاہدہ ہے لیکن نبی کا علم جب ملے گا کہ سب کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا اب سمجھ میں آئے گا ہاں ہمارا مالک بڑا رحیم اور کریم ہے تو نبوی علم ہمیشہ مقدم رہے گا انسان کے مشاہداتی علم پر آبزرویشن کے اوپر وہ علم ہمیشہ پریفریبل رہے گا جو اللہ کی طرف سے نبیوں کو دیا جاتا ہے یہ بیس ہے ہمارے آرگیومنٹ کا لہذا اللہ تعالی کو پہچاننے کے لیے ذریعہ کیا ہے وہ علم جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا اللہ کو کیسے پہچانے اللہ کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک بندہ ایک انسان اس علم کی طرف پلٹے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا تو یہ بنیادی بات تھی میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے اور انشاءاللہ اللہ اگلے ہفتے ہم شروعات کریں گے اس عنوان کی اور پہلی آیت ہم دیکھیں گے جس میں اللہ نے بتلایا ہے اللہ کے بارے میں تم کتنا بھی بولو نہیں بول سکتے پورا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس آیت کو بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ اللہ مزید اور باتیں سیکھیں گے اقوال وطفی اللہ علیہ و رکھو.